اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کرنچی کر دیے گئے ہوں گے